رحمت ہونا نبی پالی حدیش اس حدیث ایٹ ہیان سامنے پی جی اس کی سنت صحیح سیک راویا کے نام فرمایا حضور نے پھر بادشاہت ہوگی اور رحمت آئی ہو دیگی. معلوم ہویا حضرت امیر معاویہ بادشاہ سنتے رحمت سنتے مستفا دے واس کی سن توجہ تبجنا دوسرا احتراج کیا جا جنگ ہے نالی بڑا گلب کافر نوز بلا کہہ دیں گے جنہیں جنگ کی کیتی دے صحابہ ادھر سن تاب ادھر سن ذرا توجہ رکھنا پہلی گل سمجھنی چاہیے جنگ ہوئی کس نقطے کس گل میں پہلا سمجھا گیا حضرت امیر معاویہ مجتہد نے اور آج مجتہد حضرت علی پاک منیا, حضرت عمر پاک منیا, حضرت ابن عباس بھی سارے مجتہد دی جڑی دی خطا ہوں دی ایک سواب ملتا ہے جی درست کام کرے تو دو سواب ملتے حضرت رضی اللہ تعالی دی خالی جنگ نہیں ہوئی حضرت مولا والی مشکل کشا عائشہ شدیدا دی بھی اوس وقت جب امہ ایشا صدیقہ نو حضرت تلہ تے حضرت زبیر اے او زبیر نے جنہ نو کملی والے نے دنیا جنت دی بشارت سنا ہے <تصفح> دے بارے دارے کیا, کیا کملی والے نو پتا نہیں سی بولو تے صحیح نا میرے حضور دے صحابہ صحبہ دے نے مسلم شریف دی حدیث ہے فرمایا حضور نے تقریر کی تی. زہر نماز تو بعد پھر دی نماز پڑھائی پھر تقریر کیتی مغرب دی نماز پڑھائی بعد اینی لمبی تقریر حضور سرکار نے فرمایا جو بھی کچھ ہونا سی قیامت تیکر کملی والے نے وقت چ سارا کچھ سامان دسا ہے یہ بھی تو کملی والے دا موجلہ ہی ہے نا میرے کول تے حضرت امیر باوی یہ کہانی پوری نہیں تے کملی والے سرکار قیامت تک دیا صحابہ نو دس چڑیا معلوم ہویا سونے نے گلان بھی چاہ لپیٹیاں نے وقت نو سمیت سمید کے صحابہ سا نو سارا کچھ پڑھا چڑیا قیامت تک دیا صحابہ <متحد> <متحد> <متحد> صاحبہ دے نے مڑ وچوں جنہیں چیتا بہتا رکھد ہے نا اندر علم اُنہیں ہی چوکھا ہے سرکار سارا دس فرمایا سابا فرما نے سڈے سامنے پرندہ جدو اڈا سی نا پر جی سان پتا لگ جائے حضور نے یہ بھی دسیا پرندہ کمال ہو گئی مسلم شریف دی حدیث پا گئی سونے دا کمال ویکو در توجہ فرما تو ہوں سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دلہ علم با کمال حضرت تلحر اللہ تعالی نو حضرت زبیر انہوں جنگ لیکن یہ جنگ کس نقطے ہوئی صرف ایتحاد اج خطا ہو گئی سی حضرت عثمان غنی جدو شہید ہوئے جانا ظالم نے جنا قتل میکار دے سن میرے حالے اے وقت نہیں میری حکومت پکی ہوئے انہوں نے کاتل کو بدلہ لوا گا انہوں ہاتھ پاوگا ہو پا رہا حکومت جان رہے حضرت تلازر دو حضرت دا بدل قتل دا بدلا پہلو لینا چاہیے سارے کام ہونے چاہتے ہیں مغلا سرکار اپنی سوچ سی وہ بھی بر حق سن تلہ زبیر اپنی سوچ سی وہ بھی برحق سن واسطے حضرت اما ایشا نیادا گیا اما ایشا صدیقہ اونٹ تے سوار ہو کے اونٹ نو عربی نربی جمل ہے آپ اونٹنی نے سوار سن اس واسطے جنگ ننگے جمل آخیا جاندہ ہے جی حضرت اے جی تلا جب بھی حدرت سے مولہ والی مشکل پشاڑ ہوئی تو توجہ رکھنا گا مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ آپ پوچھنے کہ جنہیں تال جنگ کی جنا معاویا نہ رل کے بڑھ نال جنگ ہے انہوں دے بارے خود علی کا فیصلہ کی تینوں آپ پہ پتہ لگ جائے گا مجتہد سن تے سارے اپنی جگہ تے ٹھیک اور سچے سن مولہ کی بار گاہ نہیں ل نو ہونا اس واسطے کے دوسرے پرانو ختم کر کے تے جناب جی میں حکومت اپنی سنبھال لوا تے جناب ایاشیا اڑاوا ہزور دیاشی نال کیتن لگے توجہ رکھنا ذرا مقصد سارا ہوئی سر یہ صرف اجتیاد سے قتل عثمان ددلہ لائی ہوئی جدو طلحہ زبیر دی جنگ دے بارے پوچھا گیا تے حضرت مولا علی مشکل گشاہ گیا یہ جڑے لڑے نے کافر سن فرمایا توبہ پتا منافق سن فرمایا منافق تو رب نٹھ یاد اے تے بہتا یاد کر دیں وہ ہزور ایک سن فرمایا سارے ہی برا سن تے تو خلاف اٹھ کڑے نے ساری مثال تے یہاں کی ایو ہی ہے جیڑی قرآن آخیا ہے فرمایا نظام فرمایا مثال ساری وہی ہے جی قرآن نے دتی ہے قرآن آن اشا سی نیا کون کے کد لے تختیا تنت بٹھا دیں گے آمو سامنے علی فرما دے نے خود دا جو جی روایت صحیح نہ خون معاف ہوئے گا ایک نہیں میں جنیاں کتاباں سامنے رکھیا تیران سامنے ویک لبرانی وغیرہ یہاں سارا کتابوں لکھے مدارج نگوت شاہ موک نے لکھا فرمایا مولا علی نے سڈے پرا نے سڈے خلاف اٹھے ایسال فرمایا سا دی ہوئی دی قرآن اینا دے لینے. دینا دے راب ہے جہی قرآن آخر تصویر کر دینا سایت دی. فرمایا تلح تر گئے جنت سامنے تختیا تھی ادے بیٹھے ہوا گے وہ ادھر بیٹھے ہو گیا زب جنگ والے بارے اور جہی ادرت ماویہ سکار آ حدیث کی کتاب مجموع زوائد آر جنان اے جناب مجمع الزوائد سند حسن روایت دی حضرت مولا علی سرکار نو پوچھا گیا جلد نمبر نو مجمو الزوائد جلد نمبر نو سب نمبر پانچ سو چھیانوے مواویہ پھر جن فرمایا میرے پاس مرن والے بھی جنتی نے مواویہ کے پاس مرن والے بھی جنتی نے مولا علی کا کال ہی کہ بولو مویا بکا پتا ہی جو اصل انہ علم نہیں رکھ دے جہال جہالت پائے جو جہیل جہیل اپنا بیڑا گرک کرد ہے تاؤ شاید شادی ہے سرے, آمبر سرے دار سردار فرمایا جہاں جہیل ہے سر سوری سولی رکھو کیوں حضرت امر بن خطاب متشابہات دے بارے سوال لگا جناب میں بڑی دوروں آیا تو سوال کرنا آرمایا چھڑی توڑ لیا ہوا ہے چھڑی یہ سڑ ل مار مار کے خون کھتا کہ سور بڑھیا نکل گیا <laughs> معلوم ہوا کئی بندے نے سر سور وڑیا ہوتا ہے اس سور کا علاج میری گلا نہیں ہوتی سوٹا بھی چلا پہ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی ایسا پیر بار نے ڈنڈا پی رہا ہے بگڑیا تگڑیاں دا ویگڑے تگڑے جڑے نے انہاں ڈنڈیاں نال ہی سیدھا تو جناب والا خود حضرت تنویر معاویہ پہ فرماون دے نے فرمایا میرے پاسے مرن والے وی کون نے تے معاویہ دے پاسے مرنا والے وی جنتی ہاں جی تے باقی کو اے روایت پیش کرے کہ حضور نے فرمایا اے امار بن یاسر صحابی نو فرمایا امار تینو گروہ قتل کرے گا تو حضرت امیر باویا والا گروہ شی جن نے بن یاسر پھر اوتھے الفاظ نے کہ تینو بلان گے جہنم بلے تے جناب جی تو توے گا جنت آنے پاسے محدر ہے جہن نمن بلان والے فرمایا یہ الفاظ صحیح نہیں روایت رواجت صرف صحیح لفظوں نہیں جہاں پیچھے آئے کہ تین باغی گروہ قتل کرے گا توجہ رکھنا کرا حضرت تے بغاوت کوئی ایسی تایل آئے جی ہو بالکل باطل نہ ہوکی طور تے پکی باطل نہ ہو کچھ کچھ جناب جی اے جی صحیح دلیل بھی اپنے دے مطابق آن حضرت ابھی معاویہ کے سامنے دلیل آئی آپ نے فرمایا جدو پوچھا گیا مار بین یاسر قتل ہو گئے حضرت معاویہ باوی نان کے دسیا بھی ایسا قتل نہیں قتل کیتا حضرت امیر معاویہ سرکار نے فرمایا نے قتل کی مجھ تحت دکھتا پی ہوں جی ان قدر دے جائے گی کہ آپ سرکار نے کوئی جان بجھ کے کام نہیں آپ نے فرمایا معاویہ سرکار نے فرمایا مار بن یاسر انہی آن تو انہیں قتل کیا جنہ ان باہر کڈ میں تھوڑا قتل کیتا لیکن اتنے ہوں مولا علی سرکار پھر مولا والی سن ہزور بدر چاہبا شہید ہوئے خود کملی والے کو قتل کیا کیونکہ ہزور انہوں نے لے گئے سن جانگے معاویا سرکار نو اے جواب مولا علی سرکار نے دیتا باہر صورت مقصد ارے گل کرنے دا حضرت امیر معاویہ نو اے سوچ آئی کہ میں انو قتل کرنا تو انہوں نے سوچ پانے غلطی دے سی مگر او وہ مجتحز نظر ملے گا حضرت عمیر ملے گا بہت ہی سچی سی حضرت اسی واسطے ایک حدیث جنگ رہی سی تے اس دے اندر کوئی فیصلہ ہوا خیر یہ ہوا بھائی سالس چنیا جائے فیصلہ مسالا سالس حضرت ابو موسا شوری ایک سابی ادھر ایک سابی ادھر حضرت امیر معاوضیا دو صاحب نے آن کو فیصلہ کیا فیصلہ کر کے پیچھا ٹر گئے گل سمجھنا جب تشہیر ٹرا تو ایک خارجی ٹولا اٹھلا خارجیا ہوسے آ جاؤ ترآن نہیں منڈے سالس بنا فیصلہ کرانا حکم تشرف اللہ دا تو فیصلہ کر فیصلہ کرایا پایا حکم تو صرف اللہ کا بندے کرانا پیا بارہ ہزار چکرے ہو گئے خارجی مولا علی والے پسے سنو خارجی وکھرے ہوئے مولا علی نے آکھے ہو چلے ہو او جان لگے جے جی حضرت نے باس نو فرمایا ہے نا نا مناظرہ کرو بحث کرو بحث کیتی کئی بچ راہ حق دے آ گئے کئی گمراہ ہو گئے خارجی انہیں آخیا شرک کیتا ارک یہ آخر غیر بندے نو با با بندے نو جب فیصل سالش حضرت سال ابد اللہ اپنے اباس نے حضرت ابد اللہ اپنے اباس نے جواب دا فر گئے جہاں نہ پھر انہوں بولا علی سکار نے یاد کی خارجی ٹولہ سورت مقصد دے حضرت سید امیر معاویا ردی اللہ تعالی آپ دا اجتہاد اس پاسے ہویا ہے جی کہ معاویہ عمار بن یاسر نو قتل کرن والے او نے ہے جی میں نہیں باویں اس گل دے غلطی دے تو گل سمجھنا حضرت امیر معاویہ انہاں نوی بھی ملے گا تے مولا علی سرکار نو اجر بہت ملے گا سبحان اللہ سے گل کر دینا تے مون لگا سوالات بڑے سن جڑے رہ گئے جے موقع لا چا دگل جمے باقی دیاں کسران کٹ دیاں گا کیونکہ مینوں ٹیکسلے میں میں, گیاں کہ میں بڑا ویک سنی حضرات میں او بدل دے جا رہے ہیں داما علم ختم ہوتا جا رہے ہیں ہے نہ پیرا چاہ مولوی ادر جا رہا تو میں جی ختم ہوں پیا ایمان بھی مکتا جا رہا دن ب دن سونگڑا جہا ایمان سنگڑتا جہا اس واسطے ہونا من سفارش کیتی کہ سانو اس موجود کیسڈ نہیں ہے اتھے چلا مانگے دا ایمان ہے دا اے میرے سامنے کتاب کتاب الروح محدث ابن قیم روح دی حضرت عزیز رضی اللہ تعالی فرماؤں نے رائے تو رسول اللہ اللہ بابو بکراسان حضرت عمر بن ابد الزیز فرما نے میں معاویہ حضرت علی پضرت ماویا ہرور بار گاہ بئی ایک کمرے چنانو داخل کیتا گیا وجی فا دروازہ بند کر دیتا گیا فرما پیا فما پیا سراب نن خرا جا لی مول لالی پہلو نکلے کمرے تو فرمایا کالی قضا و رب بل کا کھوبے جلی و رب بل کا برمایا ربے کا بھائی کسا میں میرے حق ما کاسرا میرا سارا جمعیا فر و رب لابا ادھر حضرت میر ماویہ اسے کمرے نکلے نے آ فرما نے ربے کابا دی کرسام مولا نے مینو بخش ٹھیا ہے بیلی دان ہز صحاب مغور نے بخشے جی اللہ ہر صحابی نیامت والے دن شفات نصیب فرما یعنی کفات کریں گے ہزور در صحابی نو اللہ فرماگا تیری امت دی شفات کرو ہر صحابی حضور دمت کی سفارشی بن کے سفارش کرے گا ہاں جی اللہ بالکل پڑھا میرے دادا جو سرکا کوچ نہیں لب دیں نہ جو کچھ لب دے دنوں لیکن کوئی تر کے تو دیکھے دے پیچھے لگ گیا تو کوئی دیکھے کوئی ویکو تو سیو کی چیزاں بیان کی کر میں قسم کھا کے آنا وا کہ میں رات کو سونا وا چی صاحب نے اکاؤنٹ میں کئی بھی استاد یاد کرتا دلہ دی ذات کو مشکل میری اجٹالی تھی میں ٹال لیکن اے فضل کے کرم میرے پیرا وی اتا ہوا پہلے استاد سے پھر نعت بھی پڑھ لی بغیر استاد نعت بھی پڑھی اث جیسے آن کے استاد کا حمد نل مسفا والا سہا بھی ادفا ما باد من بلاہ شاندیم بسم اللہ رحم صراط پورا انعمت مستقی مسپرا المغضوب انہیم ولا محبوبی سدام مولا نالیم سدر سو بجل کری مل میلہ ہلا سلو نالم نبی ہلدی نام عليه وسلموا وال سلاد سلام والیا سید دیا رسول اللہ والا علکا و سہاب گیا سید دیا حبی بل سلاد سلام والے گیا سید دیا خاطم نبی والا علکہ وسحا بیا سی دیا مکین کلو بل میز سامین وعدے کے مطابق شان سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی موضوع کا دوسرا عشاء یعنی آپ دے اعتراضات دے جوابات لیکن اس تو قبل ایک دو اہادی مبارکہ رہ گئی سن میں وہ سنا دینا اور آپ دے بارے کچھ فضائل منا کے بپتدائی طور پر بیان کر کے پھر میں اعتراضات دا جواب دیا گا اللہ رب العالمین مولا سونے حبیب کے سدقے سیدنا امیر معاویہ ردی اللہ دے تعالان ہوڑیا کا سدکا سان ہکو سدقی فرماوے فرما گرامی سدنا امیر معاویہ رضی اللہ تالان عنہ سرکار کی ایک زندہ کرامت کل میں کافی دن ہو گیا سن کتب خانے نہیں گیا کل میں دل سی پیا تو میں کتب خانے گیا اس کتاب تے جا کے اللہ تعالی نے ہاتھ رکھایا دے اندر حضرت امیر معاویہ دی فضیلت والی حدیث دی سند دے گفتگو کر کے دسا گیا کہ او سند حدیث بالکل سہی اس کتاب دا نام ا تلخیس محدث ابن جوزی احمد اللہ دی کتاب اس دی کی تلخیس کی زمانے دے سب تو وڈے اپنے دور دے محدث اور نقاد تے سند کے حیثیت رکھن والے امام شمس الدین زہابی رحمت اللہ علیہ نے ایک جلد دے اندر سامنے فقیر دے موجود کوجو باہر کی چھپی ترمزی شریف دیو وہ حدیث پاک نبی پاک سرکار نے فرمایا اللہ مج الاد مہدی اے اللہ معاویا نا دی مہدی بنا ہادی اندے نے دوسرے ہدایت دین والے ماہدی آدھے نے جڑا خود ہدایت والا حضور سرکار نے دو میں دعوا کٹھے چا تھی یا اللہ یہ ہادی بھی بنا دے تے مہدی بھی بنا دے ایس حدیث نو امام ترمزی احمد اللہ علیہ اپنی صحیح کتاب کے اندر نکل فرما کے فرما نے سندہ دو ہسم حسن ہسن حدیث ہے امام شمسدین رابیر احمد اللہ ابن جو رد فرما فرما نے وہازا سن ادیش فرمایا اس حدیث کی سند ہے بالکل مضبوط لہذا ایک کرامت سیدنا ماوی ہے سرکار دی کہ جہی اج موضوع گل چاہی گل کی کتاب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آپ ہاتھ لوا دیتی مرحبا. تو سند قوی ہو گئی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار ہادی بھی ہوئے اور ماہدی بھی ہوئے مرحبا. نبی پاک فرمانے علی شان دے مطابق ہاں ہدایت کے درجات بہت بلند نے بہت سارے ڈیرے مومن ایمان تے ہوئے ہدایت پہ وے برائیاں چڈے ہدایت پہ وے چڈدیا چڈدیا ہاں جنہ مرضی غوث کتب بغدال نبی بن دے جان جو بھی بن جاند ہے نہ ہوں تو ہدایت دئیے معلوم ہوا ہدایت دے درجے بہت سارے نے کوئی حد بندی نہیں تا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس رتبے کے پہنچ گئے آپ کو بھی ہدایت آخیا جائے گا نا تو اے ضرور آخان گے کہ حضور دے صحابہ دہاب جن ہدایت حضور دے کے چو یاران دے کول سی این امیر معاویہ سرکار دے کول تے نہیں سی مگر انہوں کول بھی ہدایت ضرور سی تائیوں تک حضور نے فرمایا انہوں ہادی ماضی بنا د تو درجات مراتب دا فرق ضرور رکھنا لیکن گمراہ نہیں سمجھنا کیونکہ جنوب کملی والے دعا دے دین اون دے کول کدی ہدایت جدا نہیں ہوے گی گل سمجھنا ذرا تو اے حدیث پاک سیدنا امیر معاویہ سرکار دے فضیلت و منقبت اور حلیم منقبت کا بہترین ثبوت ہے جس کو بعد اس طرح دی دی اور طرح جناب ضرورت نہیں سن ہزور سوا لکھ صحابی ہوئے نے تے کئی صحابہ ہزار دی تعداد جنہاں دا ذکر بھی حدیث دی دتابوں نہیں آیا جنہاں تو کوئی حدیث دی روایت بھی نہیں آئی لیکن انہاں دی فضیلت شان فرق نہیں آ حضرت امیر معاویہ تو فضیلت پھر سڈے نبی پاک دی شریعت متارا دیا ایک سو تر حضرت امیر معاویا روایت کی کنیا ایک سو تر راوی حضرت امر معاویا نے تے جے اثا گے حضرت امیر معاویہ دے بارے جناب جی زبان درازی کرا گے تو تے خدا دے بندے نبی پاک دے دی ایک سو تر سدیشوں کو ہاتھ ہے تو خدا کے بندے پاکی شرح کی جگہ کہاڑی رکھنی بجنا تر اثر انکار کر پائیے حضرت امیر معاویہ دے زبان درازی کرنے جناب آپ تو معلوم ہویا اصا حضرت امیر معاویہ سرکار دے بارے او بھی ایمان رکھنا ہے جی سڈے بزرگ رکھتے آئے نے جیڑا جناب اپنے آپ آ کے خود بھی جہل کتاب ہے رشاد اے سیرت دی بڑی وی کتاب بارہ جلدا دی کتاب ہے فقیر دے موجود ہے محد سب نے ساکر نے اروا بن روایت کی ایک بدبی آیا ارب جنگل چہن والا ایک شخص آیا نبی پاک نو کہن لگا سارے نی. میرے نال کشتی کرو حضور نکن. اٹھو میرے نال کشتی کرو فکا مائی لہ مویا حضرت مویہ اٹھ کلو انہاں نے آخر ہزور تصا رہو میں کچھ تی کر فکالت نبی وسلّہ نہیں اگلابا مواویہ تو آداد حضور نے فرمایا معاویہ کدی نہیں ٹوے گا معاویہ کدی نہیں ٹہنا حضرت معاویہ کے بارے حضور سرکار نے لفظ حصل فرمائے آرابی آرابی نزرت امیر نے قال علی رضی اللہ عنہ لو ما قا قا حضرت امیر معاوی جنگ ہوئی حضرت امیر معاوی کے نا حضرت مولا علی بھی جنگ ہوئی جنگ شفید ہے مولا علی نے فرمایا آخر چتہ ہوں دا اے حدیث میرے ہوں چیتے میں کدی محاو ن جن کملی والے جناب سفا نمبر اٹھاسی جلد نمبر دس ہے جی باہر بروت دی شفی جے مولا علی سرکار نے فرمایا جی مین چیتا ہوں ادیس مجھ یاد ہوں بھل گئی سی مینو ہے جی رب جہاں کام کرنا بے کاری کری چڈتا ہوں فرمایا میری چیتے لڑدا حضور نے جو فرمایا لے تو آبا دا قدی نہیں مغلوب ہو دا دوسری حدیث پاک جہی رہ گئی سی میں جناب نو سنا دتی اگر امیر معاویہ سرکار دی فضیلت دے بارے گل سمجھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سرکار بارے نبی اللہ حضرت عبد اللہ نے عباس رضی اللہ تعالیٰ حضرت سید عبد اللہ نے عمر رضی اللہ تعالی نو حضرت سیدنا مولا مورا علی مشکل رضی اللہ تعالی انہ سرکار کی بھی گواہی موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ مجتہد تحد سن فکیل جو ان زندگی کام کیتے نے نفس کی خواہش ن نہیں کیتے بلکہ اپنی اجتہد کوشش لڑائی نبی پاک دین دی جی انہاں نے کوشش جا کے ٹکیے انہاں او کیتا ہے تے جیڑا جہاں جیڑا بندہ متحد جی امام اعظم ابو حضور دے چار یار حضور دے دضرت امیر معاویہ اس طرح کا متحد بندہ کوشش کرے ہزور دے شرح تے جو سمجھ کے وہ کم کرے گا جے جی وہ ٹھیک کم کر بیٹا ہے مطابق سوڑا تو سر تو دورا حضر ملنا ہے جی گلتی کھا بیٹھا ہے من اضر ملنا ہے حضرت سمیر بولی جہیا گلتی ہوئی ان کو گلتی نے جہاں جی اشتہاد ہو مثال سمجھاو واستے دینا حکیم کسی دوائی دینا ہے حکیم بھی ہول تو دوائی نال بندہ مر جائے شرح شریف دے اندر او دو تے کیس نہیں بنے گا اس حکیم کہ انہیں مارن دی نیت نال نہیں دتی انہیں تے دیکھی سی اچھ پوے نا پر ربوئی فتح ہو گئی ہے تے او او او او او او او اپنی کوشش کی اپنی اکل لڑائی ہے بھئی میں دلائی دیں گے صحیح ہو جاوے پر وہ ہی ایسا ہویا کہ الٹ پی گئی تو ہوں انا مجتحت بندے کی مثال یہی ہوکیم ہے نبی پا دین شریعت دا وہ اپنی سوکھ لڑا ہے کہ حضور سرکار کے قرآن حدیس شریعتوں مسلا این کدا تو وہ کد لینا جدو جے ٹھیک ہو جاوے تو مرتے سمجھو کہ انہ حضر مل گیا ہے جی خطا تھا جاوے جائے سمجھو ایک حضر مل گیا ہے یہ حدیث پارک مفہوم ہے بخاری شریف معلوم ہوا ہوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے بارے گواہی حضرت عبداللہ ابن عباس بخاری شریف دی روایت پچھلے جمعے سنائیے پھر سنا دینا اس معاملے فائدہ داستے فائدہ دے واسطے تاکہ مزید فائدہ دے اندر ہو جاوے حضرت ابن عباس سر سرکار کو غلام حضرت اکرما نے آخر امیر معاویہ ایک احکاست پڑھتے نے آپ نے فرمایا چپ کر انہو صاحب صلی اللہ وسلم تے حضور دی سنگت لیے سنگی دنگی ہو اور دوجیت فرمایا انہوں فکی فرمایا وہ فکی ہے اور پاک ہی صحابہ دی زبان آخیا جانا ہے جا تحد ہوں کی ہوں اور یاد رکھنا ہے ابن عباس ہو نے جہے مولا علی سرکار پاسے ہو کے تے حضرت امیر بوبی لڑے سن لیکن قربان جاواں تعریف دے کلمات زبان دے سے نکلتے پینے اور والے حق والوں کا یہ حق بنتا ہے کہ جی حق سچ کی گل ہو جناب اپنے خلاف ہوئی جاندی جادی ہوتاوی کاری چڑ دوں گے قربان جاوا بخاری پیری با حالانکہ حضرت عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ ہو تعالی نو حضرت امیر معاویہ نڑے نے مولا علی سرکار دی جناب سف اندر شریک ہو کے لڑن والے اس پاس سر مگر جدو گل آئیے آپ نے فرمایا اور مجتہد بندہ ہے اے جی خطا آ گیا ہے اے جی جا مفو میں بنے گا مستحد جو بھی انہیں کیتا ہے انہیں صحیح کیتا ہے کی قیامت نو فکر نہیں ہونی اس واسطے کہ انہیں اپنی شریعت دے مطابق سوچ جو لڑائی ہے اس سوچ کے مطابق ہی عمل انہیں کی گل سمجھنا پیسل گل یہ ہوئی ہے کہ یہ گلوں گہری جی بندے نہیں سمجھ سکتے ان پٹا بہن اپنا تے نار دوسرے کا بھی باہ چڑھتے ہیں یہ حضرت بن عباس کی گواہی ہے اور حضرت امر بن خطاب ایمان نال دس حضرت امر بن خطاب کا کوئی انہوں نے نال آدل سخت بندہ ہزور کی امت چ ہوا اتنا سخت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ بندہ نام نہیں جانتا جقب کملی والے نے پایا سیف اللہ, اللہ دی تلوار حضرت خالد نزور نے فرمایا سیف اللہ اللہ کی تلوار اس واسطے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کدی بھی جنگ درد شکست نہیں کھادی کیونکہ حضور نے فرمایا سیے رب کی تلوار جی ربنی تلوار ہوئے وہ کدو ٹوٹے کدو مڑے کدو ہٹے کدو شکست ہرے خدا کا بندیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی شاعر نے تعریف کی تعریف دے اندر شیر لکھے سن حضرت سیدنا خالد بن ولید نے ان دس ہزار درہم دیتے انعام اندر حضرت عمر بن خطاب نت لگا پر مائن بلاؤ خالد بن ولید آئے فرمایا اے دسو جا تو دس ہزار درم دتا ہے شاید اپنی جیبوں دیتا ہے یا بیت ال مالیا کو جی میں سرکار اپنی جیبوں دیتا ہے فرمایا جی بیت ال مال ہے تو بڑا حرام ہے جی اپنی جیبوں دیتا ہے تو خزور خرچی کیوں حضرت جائے ہر حضرت تری عمر اللہ سرکار نے انہوں دے سر دی پگ لاہ کے نہ بن کے فرمایا سو تو جنگ لڑ کدی نہیں لینا حضرت حضور دس اور وہ اللہ دی تلوار سی کوم کو کوئی گناہ دا نہیں سی ہویا وہ مستحد سن وہ بھی تے او بھی سبحان اللہ او پاک باز بندے سن جتھے نفس پرستی کا ذرا برابر بھی خیال نہیں ہو سکتا لیکن امی عمر کو اپنی شان رکھتا خالد بن ولید ہزارہ عمر تو امر کی شان نیتے پہنچ سکتے لیکن جی تر آخ حضرت معاوج حضرت حضرت خالی بن ولید نوز باللہ پیچھا چٹ دے تو آخر یہ ہے گلط قسم کا بند ماریا جائے گا بےمان ہو کے اس واسطے کہ حضور دے سارے صحابہ نور خدا نے جڑا پیچھے لگے ہدایت ہی پا جانتا حضور نے خود فرمایا نلہ اقتار علی صاحب ہی رب نے میرے واسطے صاحب چنیا معلوم ہوا ربلی چون جہی ہے اپنے پا ابھی اعتراض ہو سکتا ہے تو حضرت امیر تمیر امر اپنا مقام حضرت بن نبی بکاس ہزور نے جنہوں نے حضور نے جنت کی ٹکٹ دیتی ہے جنت دنیا سے اشراب مشبلبی بکاس نو حضرت حضرت امیر رضی اللہ تعالی نے معطل کر دیتا سی مؤثر کرتا ہے جہی حضرت سا ابی وکاس حضرت ماویہ نالو لکھاں درجے فضیلت آئے سن لیکن ان فضیلت حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی دیا اپنی رہ مبارک سی جس نو نمیشہ ہر کو صداقت سلام کر دی رہی مگر سا ابی وکاس سے تنقید اعتراض نہیں کر سکنا ہے گل سمجھنا ذرا تے حضرت ہی عمر رضی اللہ تعالی آپ نے حضرت امیر معاویہ نو ملک شام کا گورنر بنا کے رکھا تے متل نہیں کیتا جی حضرت امیر معاویہ جیسے نقاد تے پھر سوچ رکھنے والے متشدد فدین بندہ سخت قسم جن نے ذرا بھی رہی رعایت کسے کی نہیں کرنی ذرا بھی ملامت کا دا ڈر کسی کا نہیں رکھنا جے حضرت امیر کچھ خلش بیخ دے کوئی غلطی دیکھ دے تو ایمان نال ہونا چیز فضیل سوارا دے ہے وہ متل کر چکا سی حضرت امیر معافی نیچ دیں مگر انہیں نے متل نہیں کیتا تو معلوم ہوا حضرت امیر معاویا کے پیمان حضرت امیر عمر دے پیمانے کے اٹھے امیر پورے ہی اترے سن کر کے انہاں برقرار رکھ حضرت اسمان نے حضرت امیر معاوی شام کے گورنر رہی متل انہاں انہاں انہاں انہاں نہیں پچھلے جمع بیان کیتا مزید وزاق کر دینا سامنے کتاب تفہیر جنان امام حاضر ہے مکی رحمت اللہ دی. ایک کتاب لکھی حضرت امیر معاوی سکار برات کی پاک تراپ دا جواب کھو کے آپ نے دے دیتا ہے اے شہنشاہ سی بابر شہنشاہ شاہ دن بیٹا یا والد گیا وال ہم شاہ جہ اس بادشاہ نے بادشاہ بھی سبحان اللہ سن حضرت حضر حتنی حضر مکے مکی شریف گندر او کو مہربانی کرو سارے علاقے حضرت امیر معاویج ہندوستان دے بارے کافی چھویں بوئی ہوں نے تو سر کوئی کتاب لکھ دوں جیسا اتنے اپنے واسطے دلیل بنا لیے انہوں نے جب انہوں نے کتاب لکھ کے بادشاہ دتی سی اور اس کتاب نے دنیا کے اندر جناب سکا بٹھا دیا حضرت امیر معاوج بھی کوئی سوال ایسا نہیں جا نہ کھول کے جواب نہ دے جی توجہ حضرت گل بڑے لطفاڑی آئے گی ذرا غور نا سمجھنا حضرت امیر معاوی سرکار آئے حج کرنے واسطے احرام رام بنیا توجہ رکھنا ذرا حضرت عمر بھی نال نے سارا ٹولہ سابا کرام دار ہزور دے تابے رل کے حاج کرن پی جانے راہ جدو نیڑے مکے دہچے نا حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار اپنے لباس کپڑے بڑا سونا نظر رکھتے ہوں سن ہم دے وقت تو سوٹ کھڈیا ایک سب رنگ کا ہر رنگ کا خوشبو لگی پہن لگی حضرت امیر حضرت امیر عم رضی اللہ حتالہ آپ فرمایا کئی بندے حج کرکا خوشبو لگی رکھتے کے جناب ملک شامت بھی اپردیاں رہی تصا میری نیت نہیں جانتے میں پانا میں اپنے گھر جا رہا ہوں میرے گھر دے رہے جانا حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو دے سنیا نا حضرت اسلم حضرت امیر عمر دے غلام نے آپ فرما دستا مارو آ کما کال فرمایا حضرت عمر نے جدو یہ گل سنی تو شرما, شرما کے نہ حضرت امیر عمر امر سر سرنی ہو حضرت امیر عمر بندہ شرما کے سر سرنیوا کر بیٹھا ہے یہ تو کملی والے سنت سی آدرت امیر ثابت کیتا ہے کہ میرا اشتہار آخر سپڑیام ہوگا جائیے اشتہ دے پیاخت جانا سی ان دو کپڑے جناب رنگ جناب خوشبو لگے پا ل نے موح لو کدو تک سرستی کام پیا کرتا ہے وہ اپنی نوی سرکار کی شریعت جو سمجھ رکھتا ہے وہ مطابق صحیح ٹیتا میں اپنے مطابق صحیح ٹیتا ہے سمجھنا ذرا ہاں جی دومن لے کے نہیں آخان گے امر ہمیشہ جناب بنا دی رہ جی ہے نا کیونکہ کملی والے نے فرمایا دور نے فرمایا الحق ماں عمر الحق ینتے قولا لسان عمر عمر دی زبان تے ہمیشہ حق کی بول رہے تو پھر اچھی شاہ نہ لے ہوئے گل سمجھنا گرا نبی پاک سرکار دی عادت مبارک شیعہ آپ جب دنباروں کی سے پاس ہونا نا تک کار جان والا ہونا تے آپ نے اپنا پوشاک بدلنی کپڑے بدلنے سبحان اللہ تے پاگ شریف بننی تیری بچ گی نا جی کملی والے دی سادگی دی سادگی انتہا ہو گئی ہے خدا بہت لا شریف کی پاگ مبارک بننی نا کپڑے پا کے کوئی چھپل نہیں کھڑے ہوتے پانی دے پانی کھڑا ہونا تے پھر پانی دے دیکھا ویخ لینا <laughs> پانی در آپ نے اپنی پاگ مبارک کپڑے مبارک ویکھنے پانی دے گی آر خدا دی قسم کوئی ہے بناوٹ والی گل جی سامنے شیشہ بن جان وہ خود پانی رکھ مبارک ویختے ہیں معلوم ہوا یہ اللہ والے جڑے بندے ہوں واقعی انہیں کتنے ہوں بناوٹ والی گل جی لیکن کیونکہ کار اس حالت جانا کردیا دا دل خوش کرنا اے عبادت خدا بنتا ہے حضرت عمر نظر نہیں سکوار اسی طرح اسی کے جناب موکے دے پہ یہ واقعہ ہوا بھی انہوں نے کپڑے پائے نے تو جناب حضرت امیر معاویا نہیں باخ پانے حضرت امیر امریکی اللہ تعالی درا فار لیا پانچ سات مارے حضرت امیر جان انہاں فرمایا آکھیا ہو ہو ہو جائے جی؟ اپنی قوم دا سردار بندہ کی پہ مار دے جے جی؟ ڈاکل والا بندہ حوصلے حضرت امیر عمر فرما لگے او یار گل سنو ہے تو نیری اندر خیر ہی میں شارا والا کوئی کام نہیں ویکیا مگر مینو لگا ہے تھوڑا جا جہا اتھا آیا سی میں دو چار دیرے مار گئے کر دیا یہ عمر پانچ کی اپنی سانسی قدم رکھتا سی جو کم سی صحیح سی مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی سرکار دے دار اور جے تو اے سمجھ کہ انہوں نے تکبر والی کوئی گل سی تے خدا کی قسم کر کے آنا ادھرو ویگ نو تکبر آنڈے نے آپ بادشاہ وقت نے حضرت امیر معاوضہ ممبر تے بیٹھ کے تقریر پہ کر دے نے. ایک بندہ اٹھا منہ ٹوک دے تھے تن سوٹا ہے جی ایتھے جناب جی اے ریاض ہوئی ورگی پہ آلی بہتے ہوں دیکھو میرے منہ دیکھو ٹوکے انہیں آخر تھڑ لما پاؤن چیتی کرو گرواں چیلے بہتے کالے ہوں پیرا نل مریض بہتے کالے ہوں مگر دے جا معاویہ دے حوصلے تو جاندیاں دی جب کسی کا حوصلہ بیان کرنا ہوا نے فلانا معاویہ نو بھی واپ حوصلے آیا انداز لگا مثال کدوں بنتی ہوں نہیں بن پہ مثال دنیا کائنات کے اندر عجیب واقع ہوگی تو مثال بندی ہوں آپ نے نہوج ہے پا کے میرا منہ بھی جائے ہوسلے والے بندہ ہاں جی توازو والا یہ توجو نہیں ان کہ ساری نہیں کی آپ چاہدے اس ویلے فرکا کے رکھ چکے اور ہاتھ پرست کیا میرے کوئی کتاب جناب سامنے مجموز حدیث اس کتاب دے اندر لکھیا ہے اور ادھر امام ابن حجر حتمی نے تت الجنان جنان بھی نقل فرمایا اس دی کتاب مجم زوائد حدیث کی کتاب جلد نمبر پن صفحہ نمبر چار سو پنجی حدیث دے رجال سکات سارے راوی مضبوط پکے دے سچے حضرت امیر معالیہ رضی اللہ تعالی نو ہت جمے آپ تقریر دے نہیں سائدر ممبر یومل معاویہ تقریر نہرماؤن لگے فرمایا مال بی مال جہ سڈا ہے جنو چامیے دے دئیے جنو چاہیے نہ دئیے ایک جمے آپ نے گل کی تھی کوئی نہ بولیا دوسرے جمعہاں اپنے جان کے مڑے ہوئی گل کی تھی خزانہ سادہ ہے جنو چاہیے دے دئیے جنو چاہیے نہ دئیے دوسرے جمعے کوئی بندہ نہ بولیا تیسرے جمعہاں فیری ہوئی گل کی تھی ایک بندہ کڑا ہوا ہن رواج میں الفاظ کا پڑھنا ایک شخص اٹھ فقام آئی لے ہیرا جلم نیمن ہا در مسجد اندر ایک شخص بیٹھا لگا کبھی نہیں مال مال ہزور و بھائی نو جا سان بے تل مال کا خزانہ گریبا نو نہیں دے گا حاکم کم نہ ہوئے لا بے اصیافر اصد محکمہ کرا گے اپنی تلوارا دے اندھ جناب جگڑا کر گیا اپنیاں تلوار دا حق ماریا حضور جی غریب امت اتنا منڈیا فرنا زیادہ محاورت لر راجو فارسالا لرلا جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نومبر توترے بندے کہجیا اس بندے پڑ کے لیا وہ بند کے لے گیا معافی خیر نہیں مر تھان گیا حضرت امیر معافی سامنے لطل تلوار محاسبہ کریں گے معاویہ نے باہوں فریا شریف گندر لے گئے جب حجرے لے جائے بعد چیچڑا تھانے ویکیا پروازے تھانے ویکیا امیر تھلے بیٹھے منجی چایا بیٹھے نے ہاتھ بنی بیٹھے نے آدھے بے لیا تو مینو زندہ کیا ہی رب تینو زندہ کر دے تو مینو زندگی بخشی او اللہ تینو زندگی بخش دے ہاں غلام وہ لام د یا کام نہ میرے گل کوئی رد نہیں کرے گا انہ دی دی کوئی بندہ تردید نہیں کرے گا فرمایا یہو جہاد یا تا کا ہم نفارے جہنم درد انج گے جی باندر چھانا مار دے نہیں انج جہنم دن جان گے حضرت امیر معاویہ فرما نے جدو پہلے جمے میں گل گیا میرے کس جان کے میں غلط گل کیبدید نہیں گیا جمے میں جان کے گل کی پھر میں ڈر گیا کوئی نہ اٹھیا تیجے جمے بندہ اٹھ گیا میرے امن ہو گیا میں جہنمی بادشاہ والے پاسے نہیں میں جنفی بادشاہ والے آ ایماندار دس آ کہ میں وقت ہوگی باغ ڈور پورے جناب ادی دنیا دیا کھول ہوگی قبضے دنیا اشارے دے چلے حکم کرے تو ٹوٹے ٹوٹے کر دیں چھٹ کے بال کے ختم کر دیں مچھلیاں تڑ دیں بندے مگر کی آلہ میں حوصلے دا کی آوازوں دا کی عالم حق پرستی کا خدا کہ جان کے, دی گل کر کے تے جناب ویک معلوم ہو یا حضرت امیر معاوی ربی اللہ تعالی دے اندر تکبر والی کوئی گل نہیں تھی خدا دیا بندیا اور ہے گل سمجھنا ذرا ہوں میں جناب دے سامنے اے عرض کراں کہ حضرت عبد العزیز آشدی نے فلفائر آشدین عمر بن عبد ال عزیز جنہوں کا دوج میں ذکر سنا چکا جنہوں نے دلو انصاف کے ڈنکے دنیا چج گیا ہے جی لیکن او عمر بن عبد ال فضیلت والا مگر حضرت سیدنا امیر کئی اسے فضیلت چوکی رکھتے ہیں میں ایک امام کی گل نہیں کرتا حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ دے شگرد ہوئے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے دے استاد ہوئے نہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ آپ کو کسے نے چ پوچھا کہ ہزور نبد الزیز یا معاویہ افضل ہیں آپ غزب ہو گئے فرمایا معاویہ نے حضور سرکار دے نال کے جس کھوڑے تے سوار ہو کے جنگ لڑی ہے اس کھوڑے کی نک بحل فس گئی ہے نا وہ ہزار امرک نبل عزیز والے امرک نبل عزیز کی گل کرتے جی اے کتاب شفا میرے کو پی سامنے امام کا ریاض مالکی کی دی ہاں جی امام بخاری دے دے استاد استاد نشا کے بخاری گیا محاوریہ عزیز عمر بن عبد ال عزیز افوا لے کے معاویہ آپ نے غضبناک ہو گئے فرمایا و حضور دباس کرن لگ پا جی سنو نہیں پتا ہزور صحابہ بے مثال لوگ گزرے نے نا س نہیں کرنا جی آپ نے فرمایا موفا بن عمران نے فرمایا ہزور دا وہ امی جی؟ نے وہی وہ ہزور دی لکھن والا ہے جی انہیں پچھے نماز پڑھیا نے تے اور امام احمد بن دا قول اے کتاب سامنے جے امام ابن کامام محدود رحمت اللہ دی آگیا حضرت امام احمد بن ہمبل جنہ کا ذکر سن چکے جے جڑے اہل سنت وا جماعت کا ایڈا امام ہے جہاں انہوں گے وہ سنیا تو باہر جڑا جہاں ان محبت رکھے اہل سنت وا جماعت داخل ہوئے گا امام احمد بن فرمایا نہیں ہو سکتے مجرا کس مرد خدا دا نام آیا سدکے جاوا کبلی والا ایک تو ایک بنا چھے ود تو ود غلام بنا دیتے حضرت سید نہ اللہ اللہ اللہ امام مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ دے مکتوبات فارسی دے اندر فقیر دکور موجود آپ فرما ہوندے نے عمر بن العزیز درست کام کرے تے معاویہ کو جڑی غلطی ہوئی ہے نا میرے نزدین کو غلطی اچھی ہے تے آنیویں خاتا و معاویہ خیر من سواب عمر بن عبدالعزیز مکتوبات دے نفل لے فرمایا سوا خطا چنگی واسطے کامل سی مجتحد حضور دس صاحب بھی کملی والے نے کی فرمایا فرمایا تڈے تابے آ گیا کیا متا گاس قطب سارے آ گئے فرمایا تسا اگر مال خرچ کرو پہاڑ دے برابر میرا صحابی مت ہوئے رب داہتے پہاڑ سونا میرے مکھ جوان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس واسطے آنا آیا خود آلہ حضرت بریلوی رب مسلا مجدد و ملت شاہ احمد رضا خان فاضلے بریلوی رحمت اللہ دیا مکتوا جی میرے کوڑ. جی مرحبا. اے بات نے سامنے اے سارے دنیا وال دیکھنے لگ پے ویکو جی نام ملفوظ آپ حدرت تر سو انی سفا تر سو انیس افج ارشاد ار کی حضور خلافت راشدہ کس کس کی خلافت تھی فرمایا ابو بکر صدیقی عمر فاروق عثمان غنی مولا علی امام حسن امیر معاویہ عمر بن عبدالعزیز کی خلافت راشدہ تھی اور اب سیدنا امام مہدی کی خلافت خلافت راشدہ ہوگی کیا لدرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ جنہاں دا نام ہے نام یس میں گرامی آ جا وے ہیں تے تعظیم احترام نال سر چھک جاندے نے جنہ دی گل آ جا تے حجت دلیل ہوندی ہے ہا جی خدا وا د علا شریق دی قسم ہے جس مردے خدا نو کس نے ایک ورا چاکھیا اے حافظ قران اے قرآنے. تے آپ حافظ کو نہیں سن آپ فرمان لگے یار اینے میرے بارے اے لفظ آکھے نے تے اے ہن جھوٹا ثابت پہ جاوے میں تے حافظ کو نہیں تے گل تے مڑنا ہوئی نا آپ نے رمضان شریف دے مہینے وچ قرآن پاک سورے پڑھنا سبا چپارا یاد کر لینا سنا دینا مہینے آپ نے لیا. حضرت سیدنا نہ آلہ حضرت اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ سرکار ہے جی وہ پیفر مانتے ہیں ہوں گل سمجھنا میں ہوں آنا یہ تراط والے پاس جہے سوالات کیتے نہیں اعتراضات حضرت لحاظ کا ہی, ہی جناب جب دے گا پورا دے پہلا اعتراض کیا جام موٹا جا جاڈے سامنے بھی ہوا ہونا کہ حضرت امیر معاویت رضی اللہ تعالی خلافا راشدین سن نبی پاک نے فرمایا الخلافت سلاسونا سنا میرے بعد خلافت تی سال نے حضرت امام حسن علی پاک دے بیٹے، مولا حسین انہوں دی چھ مہینے خلافت اتنے آن کے تی سال پچھلے پورے ہو نے. حضرت ابھی ابو بکر حضرت اے اے عمر حضرت عثمان حضرت میں حضرت حسن, حضرت حسن. انہ کی خلافت دا زمانہ کٹھا کرو تی سال پورے ہو جاتے نے حضور نے سنایا خلافت میرے شاہ بعد تی ہو گی ہوگی حضرت نیم آدمی بعد آئے نے مڑے وہ سات نہ آئے حضی سلالی سات ہو گیا اس بعد یہ بادشاہت بن جاوے گی بادشاہت گی حضرت امام حضرت حتمی مکی رحمت اللہ علیہ اس دا جواب علی شان آپ نے لکھیا ہے فرمایا ایک تو یہ فرماؤ کہ خود امر بن ابد ال عزیز دارے سارا دلفا کے کہ انہوں کی خلافت بھی راجدہ ہوئی ہے. <سلام> تے امام انہیں بھی خلافت بھی راجدہ ہو تی سال چی معلوم ہوا اس آدیش کا مارے ہوئے وہ خاص خلافت جہی مستفا مراد لئیے وہ تی سال ہو بیت خلافت جیڑی ہے وہ حضرت عمر بھی ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام دی بھی ہے تو حضور کی خلافت خاص مراد سی ورنہ حضرت سیدنا امیر معاوی خلیفہ ہی سن جدو حضرت مولا علی نے حضرت امام حسن پاک نے آپ سلا کی کملی والے نے فرمایا سی میرا ہسن بیٹا اللہ نال دو گروہ مسلمان دیاں دو جماعتوں کے مسالہ پیدا فرماوے گا فرما فرمایا امام حسن دے بارے حضرت امام حسن پاک سرکار وہی سید سردار بنے حضرت امیر معاویہ نال سلح ہوئی فرمایا خلافت لو حضرت حسن نے خلافت امیر معاویا کے سپرد کر دی آپ ہٹ گئے نبی پاک فرمان سچا ہو گیا کہ دیا دو دے وچ میرے دونوں جماعتوں نے پیلا کرانی ہے میرے پادار اتوں پتہ لگا کملی والے کے فرمان دون گھر مسلمان ہی سن گل سن رہے ہیں نقتے نبی پاک سرکار بھی حدیث بخاری میں بخار رکھنا حضور نے تو وہاں مسلمان فرمایا پتا لگا حضرت مولا علی والے پاسے بھی مسلمان سنتے حضرت ممی بہری والے پاسے بھی